سریاؤ خوراکوں کی نا پتا من پیاؤ خوراک سے بال اڑا لی بال ڈیرا خوری بال کم اخری اچھے ہک پوپری کرنے چان کر دیتے گناہ قرآن گن رد کئی اسی طریقے باہرات نہ صحیح ڈرتا رسوم نہ رد کئی برا قسم رنگوں کو جانو سریا معذور درو گو خل کو سرا ہو جائے اور آخ نوے دے غریب تب جما د تکلیفی اور ور ہو جائے گا تب حرج رسی قرآن داخبر پریپ یا کرے گانا خوراک دروگنا اللہ ارون بانے سا حرج گوڑ بانے ہارج نہ مریض بانے ہارجا نارج مما کے لائے دروگ نہ خوراک کریں یا علا دے کے بمانے فیرے لیسا من لیسا علیکم فی معاکلت الامان نشت پتا سبانے پا خوراک کولو کے دڑون سر حرج گوش سر حرج مریش سر حرج نشت پتا سبانے اللہ انفسکم س گناہ چا خوراک کولیں من بیوتے کم دخبلو کورونونا دے کے دریمہ دا پا دشکو دریمہ دی بدا حرج گانا سڑ مالکل کی نش تکا دا بی ابلا ڈوڑا اور مالک قرآن جواب کی نف نفس ڈوڑا اور کول بی بی تے اجازت شترے. خیر گنا بتا میں بیوتے کم پارا نا سونا کئے نا سونا سنا پائے ماما گانا سیاندی کو میتا دوست نے دوستی دوست اور ڈوڑا درخت کرانے لگی سدیے کو کمیا ری والے دارے چتر دار ڈوڑے اوکھلا کوڑ کے نہیں چراٮٔشن خوشحال سے چارا کمال ڈوڑا منگ کرا پڑلے کا کا جدا سے کل سے دا دا دن بھائی سلام گئے مبارکن برکتال ان کی دستردا سلام سردا فہدی کی دانے وزارت کی اللہ تعالی اللہ تقابل خان فلک دیبان کار جانے جمک ان کی بان نے امر جانے سے امر جانے و جرگا مشورہ امر جانے سے کی اجازت دلواری مومن خدے تو مسجد اجازت خواری یقینا تسائن کی اجازت خواہان کے دو داں پرگی ماں اللہ پر سلوان نے دانے خبر نے اجازت بے تنظیم اللہ تنظیم مومنان ہی دما میں نان فیضستان کل سیدھی اجازت طلب کار دپارا دور اجازت ورکا چرے چاپو خطا دینا وارے، ورکا چرے دینا فوج سی کا نا درخب سی فوج سی نو اللہ بخنا خدا بخان یقیناً شاندارے شانداروں نے بروق ستی ہے پار سی علا جل دس بہن کم کا دعائیں داما پارا جف دانی او جی. اور سال کون دف لائن دیو اجازت گخت نو پمبر والوں دفتہ کا اللہ مگر نہ دعا بیا قبل دعواد مگر دعوت دعوت دبا بازو تام رسول تاسو, کے پشاند دا دا بازو رسول تاسو کی دلتا رائشا راشا خبر ہو رہا دا بمامولی نہ گانے حکم درسول بام مولی نہ گانے سے داغ حکم دا داغت دعوت دا دا دا دا دا بے مانا سام و سعید ابن جبیر علقما اسود المسیر نقل گئی ابن کثیر نقل گئی ابن جلید نقل گئی ارے جلوا رسول اماندار رسول مگر آواز رسول کو کے پشاند آواز باز, باز لا لات یا محمد بل قلو یا رسول اللہ یا محمد موائے بلکہ یا رسول اللہ دیکھیے ربو پ مناسقان اٹھا خبر شور ہو جان بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ لن مناسقان برالن محمد اچھے صحابہ بے یا نبی اللہ یا رسول اللہ اور فرق ہو نند بے و خر کو دیوالی مانے لکھ دی چارچون کی چاپ کری جی یا محمد کنار یا اللہ پکی یا اللہ سریا بل مقام دارے. دا دائت سری خلاف دا کتاب مخالف یا محمد کب یا منا فکانو کباہت نمک کے متعلق مومن سریجازت مناسب کرے چرے گی بھئی پٹ پٹ بندر خبر بنے اور تفتیذی چلتا یقین اللہ آپ نے کسان چی گیتا جس میں لوگ پٹ پپٹا پٹ, پا پٹان پٹ پٹا دی یار دوار سن سرو لگا تو پیغمبر امبر نے معمولی مگائے پیغمبر نمبر پیا محمد موائے چ اللہ تی اللہ کسان چھ کوئی گیستا سنا تو قید کو سمنا ہرے کی دا طرف درسول اگر جائز دے جی یا محمد جائز دیں زان سلے سلگور کم وقت یا کسان چخالفت کی دا, کی کی دا ام آن ہی دا حکم در نبینہ نمرام چھوٹے نہ دن شالا فیتنا با فری بہ ناشی تازا سے راشی کم خل کو بے دفتیاں بھی ممتنی زابو نے پراغل یا دام فیٹنا رسی مخالف پیراشی جیتنا پیراشی نا خدا اے ستا رسی تاول بیدت کو دب سے نقرے تب امرگی خدے امتحان رائے درمانے دار انکم قوم قرآن و سنت پر خود نرسول سنتانو ابر سریتا ستنتم فتن دہریت دار داریت اسباب اسباب بھی کتاب مالک لی سیرت کے مالک کے سیرت العظم کے دہریت بس بابو کے اوتارے چچا کر کے سنتوں کو میں نے بھی سنت طریقے پر دہریت راجی مرزایت برا جی پرویزیت برا جی کیا نا فتن شرک برا جی خبردار لا اختیار کی آج مانو کے عزم کر کے خب عالم دلہ پائمانی سے مظاہرے داخل کیے تخلیق لا رہا جی تحقیق دقینا اللہ عالم پائے حال جتا سکم ہونا چاہتا ہے دیش کی با. اللہ بے خبر کی کئی اللہ پارسیبان عالم نے اقدار علیہ عالم اللہ علیہ مدب العین ددید تجدید دپارا دا لگے دام ملک سے دفاح شان پاک کہ ملک میں سفاشی بالکل فرقان دام صورت سورت خالص نازر شہر یاسین مدبر سورگے محدل نش کرے ولد, ولد مدبر اللہ رحمان دے و فرقان نہ بدے پا ہوئی اللہ رحمان دے برکت و قون کے بلشترے برکت مسئلے شروع کیے تھا ربت پیسو رخ رد و دشر کے اتقادی مدبر اللہ صرف دل رب کی شرف البرک مبدل شرک فی الحی رکھنا ضمدار مکھ کی مومنان کی مومنانا فقین نہ دل منقید الم شرقین نہ نمو شرک صفات دارے جو تقز من دونی ہی علیہ عام دا کارے کرے رہے دا کارے کرے رہے دا کرے کرے نہیں کاوی نے ذکر کی صورت کے نمو شرکانو نہ ہوئی کہ 3000 سات ہے برم دار مفت کے عظمت دریا بیان کرو جددد امر خلاف ہونے کی کنی زخذاب رضای ناراضی جد آ کے عفانتے جائے رسول پر مسخری کی در رب کل نور کلو بنا دین تب الرقان کی پائے نور بانی سے درے کرتے اولا تبارکین نزل الفرقان لسم آیاتار کلین جال یوشایت کے مئی تبارک لو اجالت استمائے بروجن کانے خیروں تالب در کولے برآسمان کے برجنگ برکت والا دلی پتھر رد شرکیات رد شرک لے عبادت برکات برقن کے نشتا بندگی کا پٹا نا سیوام پنچالم کریں تین سے ہاتھ کے ردرف لا وہ کانل کافر دے رب تیشا کرے گا رد لبا د رد, رد سے اتش پتا وجین لائے خاص بندہ کرے مدد سے نئی بل ترام سے وہی دان دشر سے تصرف بل میات کی تفصیل لا اخلق ن شین ولا غلائم لکو نلین حسین غلام ولا نفام اختیار نے لڑی اختیار میں لڑیم ددی سے اختیار ہوئے ستاف والے بادن نہیں